اعوذ باللہ السميع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه ارحم والا ہے یا ایها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان علیم حکیما اے نبی اللہ سے ڈر اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نامان مان یقینا اللہ ہمیشہ سے ہی سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے وہ تبایو آل کا مربک اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی طرف سے وہی کیا گیا ہے اس کی پیروی کر ان اللہ بما نبی ماتیرہ یقین اللہ ہمیشہ سے ہی اس چیز کو بخوبی جانتا ہے اس کی بخوبی خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو وہ توکل اللّہ اور اللہ پر بھروسہ رکھ و کفا بلّہ اور اللہ وکیل کی حیثیت سے کافی ہے ساز ہونے کے اعتبار سے کافی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تیرے رب کی طرف سے وحی کیا جا رہا ہے اس کی پیروی کر سرت عراف کی آیت نمبر تین میں اللہ نے کہا تھا کلیل ماتار مَا کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے صرف اور صرف اسی کی پیروی کرو اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو تو یعنی کہ اہل ایمان کو بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کے نازل کردہ دین کی پیروی کریں اور نبی کو بھی یہی حکم ہے کہ جو نازل ہوئے اس کی پیروی کریں تو قابل اتباع یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ حجت اور دلیل وہ صرف اور صرف وہی یہ الہی ہے بس وہی کے علاوہ اور کوئی چیز حجت نہیں چاہے وہ صحابہ کرام کا عمل ہو صحابہ کرام کا قول ہو تابعین تبا تابعین تاب عین کہا دین کے اقبال ان کے فتوے ہوں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تشریعی طور پر تشریعی حیثیت صرف اور صرف وہی الہی کی ہے کہ وہی سے ہی دلیل بنائی جائے گی کسی بھی مسئلے کی ماج اللہ علیہ راجلی منقل بینفی جوفی ہی اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے و ما جالا جکم اللہ تزاہر منہ کم اور تمہاری وہ بیویاں جن سے تم زہار کرتے ہو انہیں اس نے تمہاری مائیں نہیں بنایا و ما جا ادعم ابنا اور اس نے تمہارے متبنا کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا ادع متبنہ منہ بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا اس پر حقیقی بیٹے والے حکامات لاغو نہیں ہوں گے ذالکم قولکم بیفواہکم یہ تمہارے موہوں کی باتیں ہیں واللہو یقول جب کہ اللہ حق کہتا ہے وہو یحد السبیل اور وہ درست راستہ دکھاتا ہے ادعوہم لآبائہم ہوا اقصت عند اللہ انہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارو یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف والا ہے یعنی کہ جو متمنا ہے اس کی ولدیت میں اس کے اصل باپ کا نام لکھ پایا جائے فلم ف اخوان کم فینی بوال اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہیں ہے تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں یا تمہارے دوست ہیں اب جس طرح مثال کے طور پر زلزلے میں بہت سارے لوگ ہلاک ہو گئے سیلاب میں بچہ ملتا ہے بالکل چھوٹا ڈیڑھ دو ڈھائی تین سال کا جس کو اپنے باپ کا نام نہیں آتا اس کا خاندان معلوم نہیں ہے اب نہ اس کے خاندان کا کچھ علم ہے نہ ہی اس کے باپ کا کوئی علم ہے باپ کا نام معلوم نہیں ہے تو اب کیا ہے فخبان حکوم یہ دینی بھائی ہے دوست ہے موالی ہے تو اس کا اپنی طرف نسبت نہیں کی جا سکتی تو ہمارے پاکستان کا قانون ہے کہ بے فارم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا نہ سکول میں داخلہ نہ میٹرک نہ ایف اے نہ بی اے نہ شناختی کارڈ وہ اپنے آپ کو پاکستانی شہری ظاہر ہی نہیں کر سکتا ہاں جی اور وہ کب ہوگی جب باپ کا نام پتا ہوگا جب خاندان علم ہوگا تو اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے جو بچے ہیں ان کے لیے باقاعدہ قانون بنا دیا جائے کہ ان کی رجسٹریشن کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے ویسے خاندان تو معلوم ہو سکتا ہے ایسے بچے, بچے کا کوئی بھی طریقہ کار ہو جس کے باپ کا علم نہیں ہے اس کے باپ کا علم لگایا جائے پتہ لگایا جائے کدھر ہے کون ہے اور باقی رہی خاندان کون سا یہ تو آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے ڈی این اے کے ذریعے اور اسی طرح جو انگلیوں کے پورے ہیں نا فنگر پرنٹس ان کے نشانات انگلیوں کے پوروں کے یہ بھی خاندان کا تعین کر دیتے ہیں یہ جو کہ نہیں ہے کی وجہ کوئی اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے وہ آگے آئے گا سورہ مجادلہ میں وہ جو ایک عورت آئی تھی وہ عورت آئی والا وہ معاملہ صورت مجادلہ میں عرب لوگ ایسے کرتے تھے بس اسے منع کر دیا گیا ولی کم جناخن فیما اختم بھی اور تم پر اس کے بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے جو تم نے غلطی سے کیا ہے ولا کی ماتت لیکن جو تمہارے دل امدن جان بوجھ کے کریں ارادے سے کریں وہ گنا ہے اقان اللہ اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی ہے غفور بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا النبی اولا من نبی مؤمنوں کو زیادہ محبوب ہے ان کی جانوں سے یا نبی مومنوں پر ان کی جانوں کی نسبت زیادہ حق رکھتا ہے وَأَزْوَاجُهُمْ اور اس کی بیویاں ان کی مائیں مہاجرین اور جو رشتہ دار ہیں یہ اللہ کی کتاب میں بعض پر دوسرے ایمان والوں ہجرت کرنے والوں کی نسبت زیادہ حقدار ہیں پہلے یہ ہی ہوتا تھا کہ یعنی کے جو آدمی مومن ہے ہجرت کر کے آیا ہے تو اب وہ اس کے ساتھ ملنے والے جو اہل ایمان لوگ تھے وہ اس کے زیادہ حقدار ہوتے زیادہ قریبی ہوتے تو اللہ تعالی نے کہا نہیں جو رشتہ دار ہے نا رشتہ داری کا جو معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا وہ اہل ایمان مہاجرین کی نسبت جو رشتہ دار ہے وہ زیادہ قریبی ہے مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیکی کرو یہ حکم کتاب میں ہمیشہ سے ہی لکھا گیا ہے مریم۔ وَأخذنا منهم اور جب ہم نے تمام نبیوں سے ان کا پختہ اور نور اور ابراہیم اور, موسیٰ عیسیٰ بن وریم سے بھی وَأخذنا منهم اور ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا بن وعد علیما تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے اور کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اے اہل ایمان اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تمہارے پاس لشکر آئے تو ہم نے ان پر ہوا اور ایسے لشکر بھیجے کہ جن کو تم نے نہیں دیکھا اور اللہ تعالی جو تم عمل کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے جب وہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے آئے اوپر سے یعنی مشرق سے اور اسفل نچلی جانب یعنی مغربی جانب سے اور جب آنکھیں پھر گئیں قلوب الحنا جا اور دل ہنسلی کو آگئے کلیجے منہ کو آنے لگے بلونا اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے ہونا علی کبت و شدید اس موقع پر ایمان والے آزمائے گئے اور انہیں سخت ہلا دیا گیا یہ غذبہ احزاب کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے احزاب جب جماعتیں اتحاد پورا کفر مل کے آیا جب تھے اور وہ لوگ بھی جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دھوکے کا وعدہ دیا وَإذ قالت طائفة منهم يا أهل يسر بالا اور جب ان میں سے ایک گروہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی صورت نہیں پس لوٹ چلو واپس چلے جاؤن فرین یا اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا چھٹی کی کہ ہمیں گھر جانے دو یقول نہ اور کہتے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں کہ جی پورا لشکر ان کا کافروں کا آ رہا ہے ہمیں گھر جانے تھے ہم گھروں کی طرف سے دفاع کریں بہانے بنا بنا کے یعنی کہ وہ پیچھے جانا چاہتے تھے بنا تھے نہیں وہ ایک حدیث آتی ہے اسند احمد کے اندر اللہ سمہ مدینہ اللہ نے اس شہر کا نام تابہ رکھا ہے یعنی طیبہ تو جو آدمی اب مدینہ کو یسرب کہتا ہے وہ اللہ سے استغفار کرے وہ مدینہ مدینہ نہ آ کے استغفار کرے منسمہ مدینہ تا فلیستغفر اللہ یسطرب تصریف سے ہے تشریف کا معنی ہوتا ہے سختی شدت اصل میں یہاں نا سخت قسم کی ایک وبا تھی سرد بخار کی جو لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دیتی تھی اس لیے اس کو یہ سرد کہتے ہیں جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا اے اہل یہ تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں کوئی صورت نہیں پرس لوٹ جاؤ اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگتا تھا کہتے تھے کہ ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں وہ ماہ ہوا بھی اورا حالانکہ وہ کسی طور پر بھی غیر محفوظ نہ تھے این یریدون الا فرا وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے تھے وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنَّ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُ الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّتُ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا اور اگر وہ ان پر اس شہر میں ان کے کناروں سے اطراف سے داخل ہوا جاتا پھر ان سے فتنہ برپا کرنے کا سوال کیا جاتا تو وہ ضرور آتے اور اس میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی ہی ولا قد كانوا احد الله من قبل لا يولون الادبار وكان احد الله مسؤولا حالان کہ یقینا انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پیٹھیں نہیں پھیریں گے اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ سے ہی پوچھا جانے والا ہے۔ کل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل کہہ دیجئے کہ تمہیں فرار بھاگنا ہرگز فائدہ نہ دے گا اگر تم موت یا قتل سے بھاگے و اد اللہ تم تعین اللہ اور اس وقت تم بہت تھوڑا ہی فائدہ دیے جاؤ گے کہہ دیجیے کہ, کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر اللہ نے تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کیا یا رحمت کا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيَّمْ وَلَا نَصِيرًا اور وہ اپنے لئے اللہ کے سوا کوئی دوست اور بددگار نہ پائیں گے قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْوِقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا یقیناً اللہ تعالی جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے روکنے والے ہیں بخل کرنے والے ہیں اور اپنے بھائیوں کو یہ کہنے والے ہیں کہ ہماری طرف آؤ والا اللہ کلیلہ اور وہ لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت کم وہ رکاوٹیں ڈالنے والے روکنے والے یا بخل کرنے والے بخیر بھی روکتا ہے اپنے مال کو اشحتن علیکم وہ تم پر بخر کرنے والے ہیں تمہارے بارے میں سخت بخیل ہیں فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ جب خوف آن پُحْجَ رَأَيْتَهُمْ تو آپ ان کو دیکھتے ہیں يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھومتی ہیں قَالَّذِي يُغْشَ عَلَيْهِ من الْم اس آدمی کی طرح جس پر موت کی رشی تاریخ کی جا رہی ہو فَإِذَا دَحَبَ الْخَوْفُ تو جب خوف چلا جاتا ہے یہ لڑائی ختم ہو جاتی ہے سَلَقُوْكُمْ بِالْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى الْخَيْرِ تو وہ تمہیں تعنا مارتے ہیں تیز تیز زبانوں کے ساتھ اشحتاً علی الخیر مال پر سخت حریص ہوتے ہوئے ولائک لم یؤمنو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَا لَهُمْ تو اللہ نے ان کے اعمال حبد کر دیئے ضائع کر دیئے وَقَانَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ اللہ پر ہمیشہ سے ہی نہائیت آسان ہے يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابِ لم يَذْهَبُوا وإن يأت الأحزاب يود لو أنهم باذون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا وہ سمجھتے ہیں لشکروں کو کہ وہ ابھی گئے ہی نہیں اور اگر لشکر آ جائیں تو وہ پسند کریں گے کہ کاش وہ بدوؤں میں باہر نکلنے والے ہوتے بعد نشین کبھی کہیں کبھی کہیں جا کے رہنے والے شہر میں نہ رہتے ہوتے اور بس دور دور سے ہی تمہاری خیریت پوچھتے تمہارے بارے میں سوال کرتے اور اگر وہ تمہارے اندر ٹھہرتے تو نہ لڑتے بہت مگر بہت کم ہی لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا یقینا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہترین نمونہ ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کا اس نے بہت زیادہ ذکر کیا ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اور جب اہل ایمان نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ وہ ہے جس کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ دیا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا پر ماں آزادہ اللہ ایمان تو انہیں اس بات نے ایمان اور مان لینے میں فرما برداری میں زیادہ کر دیا منی نال ال صدا کو ماحد اللہ علیہ مومنوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے وہ بات سچ کر دکھائی ہے جس پر انہوں نے اللہ سے عہد لیا تھا فمنہم من تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں من اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں ماں بدلو تبدیلا اور انہوں نے کچھ بھی تبدیلی نہیں کی کسی قسم کی تبدیلی اپنے وعدے میں نہیں کی لیے اللہ صدقی تاکہ اللہ تعالی سچوں کو ان کی سچائی کی وجہ سے جزا دے او يعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے ان الله كان غفورا رحيما یقینا اللہ تعالی ہمیشہ ہی بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ورد الله الذين كفروا به غيرهم لم ينالوا خيرا اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصے سمیت واپس لوٹا دیا وہ کسی بھی بھلائی کو کسی بھی خیر کو نہیں پہنچے کوئی کامیابی انہوں نے حاصل نہیں کی وقف اللہ المؤمنین القتال اور اللہ تعالیٰ کو لڑائی سے کافی ہو گیا وکان اللہ قبی عزیزہ اور اللہ ہمیشہ سے ہی بے حد قوت والا اور سب پر غالب ہے وہ انزل اللہ دینا وانزل ظاہروہم من اہل کتابی من سیاسیہم وقادفا پی قلوبہم الرعبہ فریقا تقتلون وتأثیرون فریقا اور اس نے اہل کتاب کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے اور دوسرے گروہ کو قید کرتے تھے و اورثاکم ارضہون و دیارہون و اموالہون و ارض ال لم تطؤها اور اس نے تمہیں وارث بنایا ان کی زم، زمینوں کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا اور اس زمین کا بھی وارث میں بنا دیا بنا دیا کہ جن کو جن پر تم نے قدم نہیں رکھا تھا جن کو تم نے روندا نہیں تھا وقان الله على كل شيء قدير بر اللہ ہمیشہ سے ہی ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایها النبي قل لازواجك ان کنت تن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن واسرحن كن صراحه جميله اے نبی کہ نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں کو کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کا سامان چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں فائدہ دوں سامان دوں اور تمہیں چھوڑ دوں اچھی طرح چھوڑنا اچھے طریقے سے تمہیں رخصت کر دوں و ان کنتُن نُریدُ اللہ و رسولہ و الدار الاخرتا فان الله اعد للمحسنات من كنا اجر عظیما اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور اخرت والے گھر کا ارادہ رکھتی ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے یا نساء النبی منیئتی من کن نبی فاقشتی مبینتی یضاعف لہا العذاب وضعفین وکانا ذارک علی اللہ یسیرا اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کھلی بے حیائی کی طرف آئے گی تو اس کے لیے عددگنا عذاب بڑھا دیا جائے گا اور یہ بات اللہ پر ہمیشہ سے آسان ہے فمن يقتن من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها اجرها مرتين واعدنا لها رزقا كريما اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور صالح اعمال کرے گی ہم اس کو اس کا اجر دو مرتبہ دیں گے اور ہم نے اس کے لیے با عزت رزق تیار کر رکھا ہے النبی من اے نبی کی تم تم عام عورتوں جیسی عورتیں نہیں ہو اگر تم اللہ سے تقوی اختیار کرو تو بات کرنے میں نرمی نہ کرو فیتما اللہ ریفی قلبی مرد کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ تما کر بیٹھے گا وقل نہ قول اور معروف بات کہو و کرنفی بوتی کن اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو و لا تبرج نہ تبرجل جاہلیت اور پہلی جاہلیت کے زمانے کا بناؤ سنگار نہ ظاہر کرتی پھرو زینت نہ ظاہر کرو عملاتا و آتی و رسول ہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو انل تھی یقینا اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے گندگی کو دور کر دے وہ بحیرہ اور تمہیں پاک کر دے خوب پاک کرنا بد کرنما کی بوتی کن نم آیات اللہ اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے اسے یاد کرو یقینا اللہ تعالی ہمیشہ ہی جی باریک بین اور پوری خبر رکھنے والا ہے تو یہاں پر اللہ نے حکمت کی بھی تلاوت کہی ہے تو حدیث کو پڑھنا حکمت حدیث کو کہتے ہیں حدیث پڑھنا بھی تلاوت ہے جس طرح قرآن کی تلاوت ہے ایسے ہی حدیث کی بھی تلاوت ہوتی ہے إن المسلين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانانتين والقانطات والصاديقين والصادقات والقاابين والصابراتات والخااشين والخاشعات والمتتصدقين والمتصديقات والصائمين والصاعمات والحافذ نفروجهم والحافذات والذاكرين الله كثير والذاكرات أعد الله لهم مفرة وأجر عديمة. یقیناً مسلمان مرد مسلمان عورتیں مؤمن مرد مؤمن عورتیں فرما برداری کرنے والے مرد فرما برداری کرنے والی عورتیں سچ <سس> بولنے والے مرد سچ <سس> بولنے <سس> والی عورتیں صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں خوشو کرنے والے مرد خوشو کرنے والی عورتیں صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرم کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرم کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے رسول اور کسی مؤمن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول ان کے لئے کسی کام کا فیصلہ کر دے تو ان کے لئے ان کے معاملے میں کوئی اختیار ہو رسول فقالم مبینہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ واضح گمراہی میں مبتلا ہو گیا وہ ازتقول علیہ و انتا علیہ ہی اور جب تو اس کو کہہ رہا تھا جس پر اللہ نے انعام کیا اور تو نے بھی انعام کیا امسی علی کا علیہ کا زوجا کا اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھ وہ تقلّہ اور اللہ سے درجہ وہ تخفی فی نفسی کا اللہ مبدی اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپاتا تھا جس کو اللہ ظاہر کرنے والا ہے تکشن ناسا اور تو لوگوں سے ڈرتا تھا و اللہ اور اللہ زیادہ حق دار ہے کہ تو اس سے ڈرے فلم اور جب زید نے سے حاجت پوری کی کہا ہم نے اس کی شادی کر دی تیرے ساتھ لکیلا یقون المنی نہ تاکہ ممنوں پر کوئی حرج نہ ہو جی ادبی اہم اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں قضو جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں ہی پورا کیا ہوا ہے یہ زید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بیٹا مو بولا بیٹا بنایا ہوا تھا متبنہ بنایا ہوا تھا تو انس کی شادی کر دی تو نبھا نہیں ہو سکا اس نے چھوڑ دیا دی طلاق دے دی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ شادی کر لی لیکن چونکہ اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا کہتے تھے کہ لوگ کہیں گے اپنی بہو کے ساتھ اس نے شادی کر لی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اس کی شادی تیرے ساتھ کر دی ہے ہاں تو یعنی منہ بولا بیٹا وہ منہ بولا ہی ہے حقیقی بیٹے نہیں حقیقی بیٹے والے لاگو نہیں ہوں گے مَا پر اس کام میں کوئی تنگی نہیں جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دیا ہے یہی اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزرے ہیں اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق ہے جو کہ طے کیا گیا ہے رسالات اللہ دین رسالات وکفا اللہ حسیبہ وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے ماں کانہ محمد ابا احد من ولا کے رسول اللہ وخاتم خاطم النّبی وقان اللہ بک الشین علیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں ختم کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی ہر چیز کی خوب خبر رکھنے والا خوب علم رکھنے والا ہے the okay.